السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه علیه وعلى اله و علیہ وعلی آلہ وعلی احتدہ بہدہ علی اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الی یوم المعاد معزز بھائیو کل کے درس میں یا گشتہ ہفتے کے درس میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ رب العامین عرش پر مستوی ہے عرش پر جلوہ فروض ہے اور اس سے متعلق قرآن کریم کے اندر سات آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے واضح طور فرمایا ہے کہ الرحمٰن علیہ الرش کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کا ولو اور بلندی ہے ہر طرح کا کمال ہے اور اللہ کے لیے جو ولو ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک علو ہے ذاتی علوع ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہن کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے عرش پر بلند ہے یہ ہے علوع ذاتی کا مطلب اور اس کی بے شمار دلیلیں ہیں پران کے اندر بھی حدیثوں کے اندر بھی کہ اللہ کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے اللہ تعالیٰ کی اس بلندی کا انکار کرتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس بلندی کا اقرار نہیں بلکہ انکار کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو یہ بہت اہم عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ العالمین کی ذات عرش پر جلوہ فروض ہے دوسرا جو علو اور بلندی ہے اس کو علو معنوی کہا جاتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں یا دو طرح کا علو ہوتا ہے ایک ہے علوع قہر علوع قہر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز پر تمام کائنات اور تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کو غلبہ حاصل ہے اللہ کا حکم سب پر بلند ہے اللہ کا حکم سب پر غالب ہے اول قاہر و فوقۂ عباد ہی کہ اللہ ہربلامین ہی کا حکم چلتا ہے ہر ایک کے اوپر یہ علوع قہر کہلاتا ہے دوسرا ہے علوئی قدر علوع قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب قدر و منزلت اور مقام و اعتبار مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کوئی اس سے بلند نہیں ہے یعنی سب سے بڑا بڑی ذات اللہ تعالی کی ہے سب سے زیادہ جس کی قدر ہمیں کرنا ہے جس کا مرتبہ دین کے اندر شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے اور جس سے بڑی کوئی ذات نہیں وہ اللہ حرب العامین کی ذات ہے اس کا مطلب قدر یعنی قدر اور منزلت میں اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے کیونکہ سب سے زیادہ احسانات بھی اللہ رب العامین کے ہیں تو جب سب سے زیادہ احسانات ہمارے اوپر تمام کائنات اور تمام مخلوقات پر اللہ ہی کے ہیں تو اللہ کا سب سے بڑا حق بھی ہے جس کا جتنا زیادہ احسان ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا حق بھی ہوتا ہے سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اور اللہ کے حق میں نبی کا بھی حق آتا ہے اور اللہ کے بعد نبی کا مقام مرتبہ ہے اس کے بعد آپ دیکھیں والدین ہوتے ہیں والدین کا بڑا حق اس لیے ہے کہ بچوں پر سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد ماں باپ کا ہوتا ہے اس لیے ماں باپ کا حق بڑا ہوتا ہے اساتذہ کا حق بڑا ہوتا ہے علماء کا بھی حق بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سکھاتے ہیں لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں ان کا بھی بڑا حق ہوتا ہے پڑوسی کا بڑا حق ہوتا کیوں اس لیے کہ وہ آپ کے قریب ہے اور آپ کا اس کے اوپر احسان ہوتا ہے اس کا آپ کے اوپر احسان ہوتا ہے رشتہ داروں کے حق ہوتے ہیں تو جس کا جتنا زیادہ احسان ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ احسان مخلوق پر ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا ہے اس لیے اللہ رب العالمین کا حق سب سے بڑا حق ہے اس سے بڑا کسی کا حق نہیں ہے اللہ کے بعد نبی کا مقام مرتبہ آتا ہے اسی کو الوعی قدر کہا جاتا ہے قدر اور منزلت اور حق کے اعتبار سے اللہ پر کوئی بلند نہیں ہے سب سے بلند اللہ رب العالمین تو یہ تین طرح کا علو ہوتا ہے یا دو طرح کا علوع ذات اور علوح ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ابرامن کی ذات عرش پر بلند ہے جلوہ فروز ہے اور دوسرا علو علو معنوی اور اس کے اندر دو قسمیں ہوتی ہیں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ سب پر اللہ تعالی کا حکم چلتا ہے اللہ کے حکم پر کسی کا حکم بلند نہیں ہو سکتا اللہ کا حکم آ گیا وہ چیز ہو کر کے رہتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی زمین میں نہیں گرتا ہے یہ علو قہر کہلاتا ہے اور علویہ قدر یہ ہے کہ سب سے بڑا حق اللہ رب العامن کا ہے کیونکہ سب سے زیادہ احسان بھی اللہ رب العامن کا ہے پوری کائنات میں اور تمام لوگوں کے اوپر اس کو علوع قدر کہا جاتا ہے یہ تمام طرح کی بلندی اللہ رب العامین کے لیے جو صوفیاء ہیں یا جو اہل بدعات ہیں جہمیہ ہیں معتزلہ ہیں وہ اللہ رب العالمین کے علوع ذات کا اقرار نہیں کرتے وہ کہتے کہ اللہ کے لیے علو ہے بلندی ہے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر غالب ہے اللہ کا حق سب سے بڑا ہے قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ کے حکم پر کسی کا حکم غالب نہیں آ سکتا یہ سب مانتے ہیں وہ لیکن جو دوسری قسم ہے علوی ذات کی جو سب سے بنیادی اور اہم ہے اس کو نہیں مانتے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اللہ ہر برامین عرش پر نہیں ہے اس کا انکار کرتے ہیں وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ حرب العمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ حب العامن عرش پر جلوہ افروز ہے وہ جو بلندی کی دوسری قسمیں ہیں وہ لوگ ہی ان تمام قسموں کو مانتا ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ حرب العرمین کے اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حق سب سے بڑا ہے اس کے لیے ہر طرح کی بلندی ہے کمال ہے اسی کا حکم سب پر غالب ہے سب سے زیادہ اسی کا حق ہے اسی کی قدر اور منزلت کرنی چاہیے اگر کوئی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بھی عقیدہ رکھے کہ اللہ اقبام کے ذات عرض پر جلوہ افروز ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے آپ ان سے پوچھئے کیا بھئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھی بڑا کسی کا حکم ہے اللہ سے بڑی بھی کوئی ذات ہے کہیں گے نہیں اس بات کو مانتے ہیں لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرض پر جلو افروز ہے جس کے بارے میں امام طیمیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں اس بات کی میں اس بات کو عام طور پر رپیٹ کرتا ہوں امام نے تیمیہ رحمتہ اللہ کے اس قول کو یعنی آپ دیکھیں کتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں اس بات کی کہ اللہ اقبام کے ساتھ عرص پر جلوہ فروز ہے لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت اسی بات کو نہیں مانتی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے اللہ تعالی دل میں ہے اللہ کے بارے میں اس طرح عقیدہ مت رکھیے ایسا مت پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے اللہ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اللہ کے لیے یہ نہیں ہے اللہ کے لیے عرش مانیں گے تو گویا کہ اللہ عرش کا محتاج ہو گیا یہ چیز ہو گئی فلاں چیز ہو گئی ان تمام تعلیلات کی بنیاد پر جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی بنا پر یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے تو یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ میرے بھائی ہو یہ عقیدہ ایک سچے مسلمان کو اور ایک ایسے شخص جو موحد ہے متب سنت ہے اس کو ان لوگوں سے ممتاز کرتا ہے جو اللہ العن کے بارے میں بدعقیدگی کا شکار ہے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لہٰذا یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اب اللہ تعالیٰ کے لیے جو بلندی ہے علو ہے اس کے تعلق سے مصنف آگے بیان کرتے ہیں اور یہ بلندی بھی اللہ تعالی کی ذات کی بلندی کو شامل ہو جاتی ہے حاصل ہو جاتی جو آیتیں بیان کی ہیں یہ آیتیں اس بات کی بھی دلیل ہیں کہ اللہ اقبام کی ذات اوپر ہے عرش کے اوپر ہے اور سب سے بلند ہے یہاں مصنف نے چھ آیتیں پیش کی ہیں اور آج ہم صرف دو آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ باقی آیتوں کو آنے درس میں پڑھیں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا عیشہ انی متوفی کا و کا یہ لیا یہ سور عال عمران نمبر پچپن ہے جس کا مفہوم یہ ہے یا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تجھے اٹھانے والا ہوں اس آیت کریمہ میں تھوڑی لمبی میں گفتگو کروں گا کیونکہ بہت اہم آیت ہے اور اس, عقید اس آیت کا صحیح معنیٰ نہ جاننے کی جیسے سے بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے یہاں اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا وافیوں کا یہ ع اے عیسیٰ ہم تمہیں وفات دینے والے ہیں اور اپنی طرف تمہیں اٹھانے والے ہیں اس آیت کے بارے میں تین قول ہے علماء کرام کے ایک قول تو یہ ہے کہ متوفی کا مطلب یہ ہے کہ وفات دینے والا وفات یعنی موت دینے والا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہاں موت دینا مراد لیا جائے تو آیت کے اندر تقدیم اور تاخیر ہے تقدیم اور تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو پہلے بیان کیا وہ بعد میں ہونے والا ہے اور یہ قرآن کی بلاغت ہے زبان کی بلاغت ہوتی ہے اس طریقے سے قرآن کے اندر بھی حدیثوں کے اندر بھی اور انسان روزمرہ کی بول چال میں بھی اس طرح کی اسلوب کو اختیار کرتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی چیز جس کا حقیہ کہ بعد میں آن کرے اس کو پہلے بیان کر دیتا ہے اور جس کو بعد میں ہونا چاہیے اس کو پہلے ہونا چاہیے اللہ اس کو انسان بعض بیان کر دیتا ہے تو قرآن میں بھی اس طرح کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں بہت ساری آیتیں موجود ہیں انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فماتا عیسا ہم تم کو وفات دینے والے ہیں اور اپنی طرف اٹھانے والے ہیں حالانکہ اللہ رب العالمین نے جو وفات کا ذکر کیا وہ بعد میں ہونے والا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے اس پر تو اجماع ہے تمام مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی موت نہیں ہوئی وفات نہیں ہوئی ہے اللہ رب العامی نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے دوسرے آسمان میں ہیں حستی عیسیٰ علیہ السلام اور ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تھی معاج میں جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی وفات نہیں ہوئی ہے کیا آیت کا مطلب ہوگا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام تم کو اپری طرف اٹھانے والے ہیں اور پھر تمہیں بعد میں موت دینے والے وفات دینے والے یہ عصایت کا معنی اور مطلب ہوگا اگر متوفی کا مطلب یہ معنی لیا جائے وفات دینے والا کیونکہ عیسا علیہ السلام بھی آسمان میں زندہ ہیں اور اللہ نے ابھی ان کو وفات نہیں دی ہے اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات کے اوپر قرآن بھی کہتا ہے حدیثیں بھی کہتی ہیں اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے تو وہ قرآن کا بھی منکر حدیثوں کا بھی منکر ہے قرآن میں اللہ اربان الفرمایہ آگے آیت مسلم بیان کریں گے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا ہے اور حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اللہ کے سور صلی اللّہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اِسا علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آئیں گے عدل عادل بن کر کے اور انصاف کرنے والے بن کر کے اور دنیا کے اندر وہ عدل انصاف قائم کریں گے سلیب کو توڑیں گے اور جزیا لینے سے انکار کر دیں گے یعنی جزیا نہیں کسی سے لیں گے ٹیکس بلکہ کیا کریں گے یا تو مسلمان ہو جاؤ یا تو پھر ہم سے قطال کے لیے تیار ہو جاؤ اس کو وہ ختم کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے خلزیر کو سور کو قتل کریں گے یہ باقاعدہ ساری چیزیں حدیثوں کے اندر بیان ہوئی ہیں اور دجال کو قتل کریں گے عیسی علیہ السلام انہیں کے زمانے میں آئیں گے عیسی علیہ السلام تو یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانے بھی ہیں عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماۃ و عن الم السّا <لِشَّاعًا> کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے فلاں تم تر نبا اس قیامت کے بارے میں شک نہ کرو وہ تب اونی اور میری تباہ کرو حاضہ شرات مستقم یہی سیدھا راستہ ہے تو عیسیٰ مس... علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا کے اندر نازل ہوں گے آئیں گے دنیا کے اندر اور دنیا کے اندر پھر ان کی وفات ہوگی پھر ان کو زمین میں دفن کیا جائے گا اور دنیا میں ان کے آنے کی بڑی ساری حکمتیں علما نے بیان کیے ہیں ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ یہودیوں کا اور نسلانیوں کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے یا یہ یہودی جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی دے دی یا عیسیٰ کے بارے میں یہ جو عیسائی اور کرسچن عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے پھانسی لے لی یا اس طریقے سے پھانسی ان کو چڑھا دیا گیا اور جو حضرت آدم نے درخت کا مزہ چک کر کے جو غلطی کی تھی اس غلطی کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا ہے یہ عیسی علیہ کے جو ماننے والے ہیں زبانی طور پر سمجھ لیجیے کرسچن کہتے ہیں تو اللہ ہر برامن کو دوبارہ دنیا کے اندر نازر کرے گا آئیں گے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے وہ اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شوری نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمان کے اوپر اور قرآن کریم اللہ کہ امن اہل کتاب امنبی قبل ہی کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سارے کے سارے عیسا علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے اور یہ قیامت سے پہلے ہوگا کیونکہ ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی موت نہیں ہوئی ہے موت ان کی کب ہوگی جب وہ آئیں گی دنیا کے اندر تو ان کی موت ہوگی جنازے کی نماز پڑی جائے گی غسل دیا جائے گا کفن دیا جائے گا ان کو پھر خبر میں رکھا جائے گا ان کی خبر کہاں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے ہمارا یہ چیز مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ اسلام دنیا کے اندر آئیں گے جب ان کی موت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر کے بعد وہاں ان کو رکھا جائے گا اس طرح کی کوئی صحیح حدیث نہیں آتی ہے کہاں ان کی وفات ہوگی کہاں دفن کیا جائے گا اللہ ربران بہتر جاننے والا اللہ تعالیٰ کے خلق ناکم و فیحان کم امینانجم تعارتن الخرا ہر انسان کے لیے یہ کہ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا پھر مٹی کے ادھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ لے کر کے آئے گا پھر مٹی سے ان کو نکالا جائے گا تو یہ سارے اسلام انسان تھے انسانوں میں سے تھے ان کے نہیں تھے ان کی والدہ تھیں بغیر باپ کے لا ان کو پیدا کیا تھا لہذا وہ انسان ہیں وہ اور زندہ ہیں بھی آسمان کے اوپر وہ آئیں گے ان کی موت ہوگی اور اس ان کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تمہیں اپنی طرف اٹھانے والے ہیں اور اس کے بعد پھر تمہیں وفات دینے والے یہ تقدیم و تاخیر یعنی جس کو پہلے ہونا چاہیے اس کو بعد میں بیان کیا گیا جو بعد میں ہونا چاہیے اس کو پہلے بیان کر دیا گیا اور یہ ہر زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں انہی میں سے ایک مثال وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے کہ اللہ رب اللہ ان کو حکم دیا کہ گائے ضبح کرو سور صورت کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ رب العمن تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو یہ گائے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا اس کا سبب کیا تھا سبب کو ریزن کو اللہ نے آخر بیان کیا ہے اور گائے ذبح کرنے کے واقعے کو پہلے بیان کیا ہے. حالانکہ جو ریزن اور سبب ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے کہ کی. کیوں بھائی ذبح کریں گائے اس لیے کس کی وجہ ہے اللہ نے اس کو بعد میں بیان کیا اور پہلے کیا بیان کر دیا گائے کرنے کی بات اللہ نے بیان کر دی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس طریقے سے صلی اللہ علام سورہ ہود کے اندر بیان فرمایا ہستے صارہ علیہ السلام کے بارے میں عمر تو قائمہ یعنی ہستے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی فاد حکت فب شرنا اسحاق امی ورا کی وہ ہنس پڑھی تو ہم نے ان کو خوشخبری دی کس کی اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق کے بعد ہم نے ان کو کس کی خوشخبری دی یعقوب علیہ السلام کی یعنی ایک ہی وقت میں بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری ہم نے ان کو دے دی یہاں اللہ نے کیا بیان فرمایا وہ ہنس پڑی پھر اللہ کہتا کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی حالانکہ ہنسنے کا جو واقعہ بات ہے بات یہ خوشخبری ملنے کے بعد ہے اللہ ان کو خوشخبری دی تب وہ ہنس پڑی اور کہنے رہے میں تو بوڑھی عورت ہوں مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا کہا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے میرے شوہر بھی بوڑھے ہنستے براہم علیہ السلام میں بھی بوڑھی ہو گئی کہاں سے بچہ پیدا ہوگا تو یہاں اللہ اربلامین نے ہنسنے کی بات کو پہلے بیان کیا ہے کہ کی بات سمجھا کہ نہیں آ رہی آپ لوگوں اور خوشخبری کی بات بعد میں اللہ نے بیان کی ہے حالانکہ خوشخبری پہلے یا بعد میں پہلے ہے پہلے کیا ہے خوشخبری ہے جیسے آپ کو, خبری, کو کوئی چیز کی خوشخبری ملتی ہے تو آپ جو ہے خوش ہو جاتے ہیں ہنسنے لگتے ہیں کہ اور انسان مسکوان لگتا ہے سن کر کے تو ایسی اللہ نے خوشخبری دی کن کی کہ تمہارے پیٹ سے بچہ ہوگا اور ان کا نام کیا ہوگا اسحاق ہوگا اور اس کو اللہ تب العالمین کیا دے گا یعقوب دیں گے یعقوب تمہارے پوتے ہوں گے دونوں کی بشارت اللہ ہرب الامین نے ایک ساتھ دے دی یہ دیکھ سن کر کے وہ ہنس پڑی مسکرانے لگی تو مسکرانے والی جو چیز ہے بعد میں ہوئی اور خوشخبری پہلے لے کے اللہ نے مسکرانے کی بات پہلے بیان کر دی اور خوشخبری کی بات بعد میں بیان کی تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم تم کو اپنی طرف اٹھانے والے ہیں اس کے بعد پھر تمہیں موت دینے والے وفات دینے والے بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی اس آیت کو لے کر کے بہت سارے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا متوفی کا لہیا ہم وفات دینے والے ہیں پھر اٹھانے والے ہیں یہ انہوں نے مانا کیا گویا کہ عیسیٰ علیہ اسلام کی وفات ہوگی اس کے بعد ان کو اٹھایا گیا اس لیے میں نے کہا کہ شاہیت کا معنی جاننا ضروری ہے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے اس شاہیت کا غلط معنی جاننے کی وجہ سے یہ مانا لیا کہ اللہ نے وفات دے دیا اور پھر اللہ ان کو اٹھا لیا یعنی ان کی لاش کو اٹھا لیا اللہ براہمین نے لاش اٹھانے سے کیا فائدہ اللہ ابراہمین نے ان کو جو ہے جسم روح کے ساتھ جسم کے ساتھ اللہ ان کو آسمان کی طرف اٹھایا یہ نہیں کہ ان کو موت دے دی روح تو سب کی اوپر جانے والی ہے جو نیک لوگ ہیں کے اندر روحیں رہتی ہیں جو برے لوگ ان کی روحیں سے کے اندر رہتی ہیں لہذا متوفی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ بعد میں ہونے والا ہے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان تو کر دیا لیکن وہ واقعہ یہ چیز بعد میں ہونے والی اللہ نے پہلے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا اور جب دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے تب اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے گا یہ ہے عشاہد کا معنی اور مطلب ایک قولی ہے بات سنارے کی نہیں سنا رہی ہے جی حضرت غور سبھی اس بات کو بڑی علمی بات ہے یہ کی متوفی کا معنی کیا ہے کیونکہ جو تین معنی بیان ہوگا تینوں معنی کے اندر یہ وفات کا معنی آتا ہے عربی زبان کے اندر تو ایک معنی تو یہ ہوگا کہ موت دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں تو اٹھانے والا کا واقعہ تو ہو گیا وفات دینے والی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے یہ قیامت سے پہلے ہوگی اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے خود اللہ نے قرآن کریم میں ان کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کی موت سے پہلے سائے لوگ ان پر ایمان لائیں گے تو جب وہ دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آئیں گے تو پھر کیسے ان پر کوئی ایمان لائے گا اللہ نے بیان کیا نا وہ امن اِم اہلکتا امنبی قبلہ موتی ہی اہل کتاب میں سے جو بھی ہیں وہ سب کے سب ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں گے کن کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام پر کیا آپ اللہ کے نبی برحق ہیں ہم مان لیے ہم نے جو عقیدہ رکھا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی آپ کو سولی دے دی گی وہ جھوٹی بات تھی اسی لیے بتا رہا تھا کہ ان کو دوبارہ دنیا میں آنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ عہد و نصارہ کے عقیدے کو باتل کرنے کے لیے جب دوبارہ آئیں گے تو دیکھ کر کے لوگ کہیں گے بھائی ہمارا عقیدہ تو یہ تھا کہ ان کو پھانسی دے دی گئی سولی دے دی گئی یہ تو ایسا نہیں ہوا دوبارہ دنیا کے اندر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برحقیے پھر ان کا ایمان بڑھ جائے گا یا جو مومن نہیں تھے وہ سب کے سب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے ٹھیک ہے ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات پر مانے بیان کیا پر متوفی کا مطلب کہ متوفی کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو قبض کرنے والا ہوں یعنی اٹھانے والا ہوں آپ کو وفات کا مانا ہوتا ہے اٹھانا قبض کرنا پورا پورا لینا اس لیے اس کا اردو میں ترجمہ ایک یہ بھی کیا گیا ہے کہ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں یعنی تمہارے جسم اور روح کے ساتھ تم کو اوپر اٹھانے والا ہوں عربی زبان میں کہتے ہیں کہ توفع شخص حقہ حق کہ ہو کہ ایک شخص نے اپنا پورا پورا حق لے لیا اس کے لیے کا غلط استعمال ہوتا ہے تو وہی لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا متوفق وہی توفع سے ہے یعنی اللہ اربان تم کو پورا پورا لینے والا پورا پورا لینے والا مطلب جسم اور روح کے ساتھ زندہ تم کو آسمان کی طرف اٹھانے والا یہ بھی معنی علماء نے سلم میں سے بیان کیا ہے تیسرا مانا یہ بیان کیا گیا کہ میں آپ کو وفات دینے والا نہیں, نہیں, نیند دینے والا ہوں نیند کو عربی زبان کے اندر موت اور وفات دونوں کہا جاتا ہے خود قرآن کریم اللہ رب العالمین نے نیند کے لیے وفات کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد ہے لذیت وفا جو تمہیں نیند میں رات میں وفات دیتا ہے یہاں وفات سے مراد نیند ہے کیا مراد ہے نید کیونکہ نیت موت کی وفات کی بہن ہے اسے نید کو بھی موت کہا جاتا ہے تو قرآن کریم میں نید کو وفات کہا گیا تو یہاں مراد یہ کہ وفات اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ عیسا علیہ السلام کو نید کی حالت میں اوپر اٹھایا گیا تھا نیت کی حالت میں تھے عیسا علیہ السلام ان کو اوپر اٹھایا گیا تو یہاں نید مراد ہے یہاں پر کہ اللہ ابراہمی نید کی حالت میں گویا کی تمہیں نیند دینے والا ہے اور اپنی طرف اٹھانے والا تو نیند کی حالت میں ان کو اوپر اٹھائے گا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے تو نیند کو فات اور موت بھی کہا جاتا ہے اور حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے کون اس کی دلیل دے گا آپ لوگوں میں سے بہت مشہور دلیل ہے وہ جب انسان نیند سے اٹھتا تو کیا دعا پڑتا ہے جی تاب صاحب آپ بھی نیند میں دیکھیے وہ نیند میں ہیں جی جی وفات میں ہے وہ جی جی نیند کو وفات کہ گیا ہاں الحمد للہ جی بادماں اماتنا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو موت کے بعد زندہ کیا ہماری موت ہوتی ہے حقیقت میں کہ انسان کس میں ہوتا ہے نیند میں ہوتا ہے نا لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں بادماں اماتنا کہ اللہ نے ہمیں موت دی موت دینے کے بعد ہم کو زندہ کیا تمام تعریف اللہ رب العامن کے لئے. یہاں موت کہا اللہ ارب نبی نے یہ نہیں کہا کہ نیند موت قلم استعمال کیا وہ الہی مشہور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹ کر کے جانا ہے تو عربی زبان میں نیند کو بھی وفات اور موت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ موت ہی جیسی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی روح اللہ تعالیٰ نیند ہی میں لے لیتا ہے نہیں واپس کرتا مر گئے کچھ لوگوں کی روح اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح اس کے ساتھ نہیں رہتی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں غائب ہوتی جس طریقے سے مرنے کے بعد ہو جاتی ہے تعلق رہتا ہے اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ نیند کی حالت میں لیکن موت میں جو حقیقی موت یا انسان کی روح نکل گئی تو پھر اس کی روح اس کے جسم سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتی ہے جی تو یہاں پر مراد ہے نیند دینے نیند یعنی میں تمہیں نیند دینے والا ہوں اور اپنی طرف بلانے والا ہوں اٹھانے والا ہوں یہ تین معنی صلب صالحین نے اس کا بیان کیا ہے یہ اسلم سالم میں سے کسی نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وفات دے دی ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کے خلاف ہے دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں خود قرآن اللہ رب العمیر بیان کیا اور نبی کی حدیث سے باقاعدہ کیا فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مضول ہوگا تمہارے درمیان اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ دمشق میں دمشق ابھی سیویا میں واقع ہے وہاں پر ایک مسجد ہے اس مسجد میں کے اندر جو مشرقی مینارہ ہے سفید اس مینارے پر فجر کے وقت میں عیسی علیہ السلام دنیا کے اندر نازل ہوں گے اتنی ساری تفصیل حدیثوں کے اندر بیان کی گئی نماز کا وقت ہوگا ہو رہا ہوگا عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے اور پھر عیسی علیہ السلام کو جب لوگ دیکھیں گے تو ان کو آگے بڑھائیں گے نماز کے لیے تو عیسی علیہ السلام کہیں گے نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ تو مہدی علیہ السلام ان کو نماز پڑھائیں گے اور عیسی علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے عشا علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر نبی بن کر کے نہیں آئیں گے یاد رکھیے اس بات کو نبی بن کر کے نہیں آئیں گے کیونکہ نبوت کا سلسلہ اللہ ہر الامن نے آپ پر ختم کر دیا وہ تو اس عقیدے کے باطل کرنے کے لیے کہ جو ان کا عقیدہ ہے جو نظارہ کا کہ ان کو قتل کر دیا گیا اور وہ ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں اللہ بہتر جاننے والا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر نازل کرے گا عمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے آپ کے حدیثوں کے مطابق قرآن کے مطابق وہ فیصلے کریں گے وہ انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ نبی کا امتی بن کر کے سمجھ لیجیے آئیں گے دنیا کے اندر اس لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اگر موس علیہ اسلام بھی زندہ ہو جائیں تو انہیں ہماری اتباع کے بغیر کوئی چارہ حاصل نہیں ہوگا ان کو ہماری اتباہ کرنی پڑے گی ہماری بات ان کو ماننی پڑے گی لیکن آج امت مسلمان کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کی بات کو نہیں مانتے ہمارے نے کیا فرمایا کہ اسلام بھی اگر دنیا کے اندر آ جائیں تو ان کو بھی ہماری اتباہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا ان کو بھی ہماری بات ماننی پڑے گی ہماری اتباہ کرنی پڑے گی ان کی شریعت نہیں چلے گی ان کی شریعت باطل ہوگی ختم ہو گئی تو علیہ اسلام آئیں گے نبی بن کر کے نہیں آئیں گے عادل اور منصب بن کر کے نبی کا امتی بن کر کے سمجھ لیجئے اور نبی کی شریعت کو نافذ کرنے والا بن کر کے دنیا کے اندر آئیں گے جی عیشا علیہ السلام تو یہ جو تین معنی بیان کیے گی متوفیق کا یہی تین معنی اہل سلف نے یا سلف صالحین نے بیان کیا ایک معنی کہ وفات دینے والا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوبارہ جب دنیا میں آئیں گے ابھی تب اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے گا اور یہاں آیت کے اندر تقدیم و تاخیر ہے اللہ نے اس کو پہلے بیان کر دیا لیکن یہ بعد میں ہونے والا وفات والا معاملہ اور ایک معنی یہ ہے کہ میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں قبض کرنے والا یعنی آپ کے جسم اور روح کے ساتھ آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں یہ بھی ایک معنی ہے تیسرا معنی ہے کہ یہاں پر نیند مراد ہے کہ میں آپ کو نیند دے کر کے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں نیند دینے والا کیونکہ ان کو نیند کی حالت میں اٹھائے گئے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے جی تو یہ تین معنی اس کا بیان کیا گیا ہے تینوں معنی سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو نا کوئی اشکال ہے کوئی اعتراض ہے نہیں ہے نا ایک بات ہوگی نا الحمدللہ. مصنف نساید کو یہاں کیوں پیش کیا ہے اس لیے پیش کیا ہے کہ کی اللہ نے کیا فرمایا کہ کی میں اپنی طرف آپ کو اٹھانے والا ہوں آدمی کوئی چیز اٹھاتا ہے تو کدھر سے اٹھاتا ہے نیچے کی طرف اٹھاتا ہے اوپر کی طرف اٹھاتا ہے اوپر اس کا اطراف کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بلندی اللہ اوپر ہے اس لیے مصنف نصاحت کو یہاں پر پیش کیا کی رافیو کہ رافیوں کے یہ میں اپنی طرف تم کو اٹھانے والا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ ابلامن ہر جگہ نہیں ہے اللہ العالمین اوپر ہے اسے اللہ العالمین آپ کو اوپر اٹھایا میں اس لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اوپر تھا اے عرش کے اوپر اس لیے نبی کے ساتھ میں راج کا واقعہ پیش آیا تو رافیوں کا یہ مطلب اپنی طرف میں تم کو اٹھانے والا ہوں تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ العالمین ہر جگہ نہیں اللہ رب العالمین اوپر ہے اللہ کے لیے ہر طرح کے علو اور بلندی ایک آیت یہ ہو گئی اور دوسری آیت بھی اسی سے متعلق عیسا اس علیہ السلام سے متعلق ہی. اور دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ رب فرماتا ہے وہ قولہ انا قتل المسیحا عیسب نہ مریم رسول اللہ اور ان کا یہ کہنا کہ ان کا یہودیوں کا کہ ہم نے ایسا ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا وماں قتلو انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے وماں سلبو اور نہ ہی ان کو پھانسی دی ہے ولا کن شب لیکن ان کے لیے کیا کر دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیح دے دی گئی تھی کسی دوسرے آدمی کو جس آدمی جا کر چگلخوری کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں کمرے کے اندر موجود ہیں جب یہودیوں نے قتل کرنا چاہا تو جس نے جا کر کے چگلخوری کی اور بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ پر ہیں اور جب لوگ آئے باش اور چند لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اور کہ عیسیٰ علیہ السلام یہیں پر تو تھے تو اللہ رب العالمی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل صورت اس آدمی کے چہرے کو دی دی اور لوگوں نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور اسی کو لوگوں نے قتل کر دیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اوپر اٹھا لیا ان کی شکل و صورت اس آدمی کو جسے جا کر یہ مخبری کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں روم کے اندر فلاں جگہ ہیں جب لوگوں نے قتل کرنا چاہا اور سازش بچی عیسیٰ علیہ کے قتل کی تو جس شخص نے جس برے انسان نے جا کر کے اطلاع دی تھی خبر دی تھی اللہ نے اس کے جسم کو یا اس کے چہرے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا اور لوگوں نے سمجھے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور اس کو انہوں نے قتل کر دیا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا اور نہ ان کو پھانسی دی تھی قرآن میں اللہ نے بتایا واضح طور پر اس علی عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں زندہ ہیں آسمان میں اللہ رب العالمین ان کو زندہ رکھا ہے قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آئیں گے وہ ان اللزین اختلفی لفی شک کے من ہو اور جو جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ خود ان کے بارے میں شک اور صبح میں ہیں کیا اختلاف کیا علیہ اسلام کے بارے میں کسی نے کہا کہ ہم نے علیہ اسلام کو پھانسی دے دی کسی نے کہا کہ ہم نے کسی اور کو دیا کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا گیا کسی نے کہ کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کہا کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں کسی نے کہا کہ نہیں وہ تو خود رب ہیں کسی نے کہا کہ نہیں وہ اللہ کی روح ہیں کسی نے کچھ کہا یہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ خود ان کے بارے میں شک اور شبحے کے اندر پڑ گئے کہ وہ کون تھے آخر وہ اگر جو ہے رب تھے تو کیسے غائب ہو گئے وہ پھر وہ شک کے اندر پڑ گئے وہ اللہ کے بیٹے تھے تو کیسے اللہ کے بیٹے کو تم نے قتل کر دیا یہ نہیں ہو سکتا اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے اہل کتاب میں سے نصارہ میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جو ختم ہو گئی ہے جو عقیدہ رکھتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا ہے ان کو فانسی نہیں دی گئی ہے کسی اور کو فانسی دے دی گئی ہے باقاعدہ ایک فرقہ ان کے اندر یہ موجود تھا لیکن یہ فرقہ ختم ہو گیا اور آج اہل کتاب میں سے نصارہ یہودیوں میں سے کوئی اس بات کو ماننے والا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا ان کو قتل نہیں کیا گیا ایک فرقہ تھا لیکن وہ فرقہ ختم ہو گیا اس عقیدے کے ماننے والا تو وہ آپس میں اختلاف ہو گیا کسی نے کہا کہ قتل کر دیا گیا کسی نے کہا کہ نہیں قتل کیا گیا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اسی کی بات کو اللہ حب المنایا وہ امن لذین اخت لفی جن لوگوں ان کے بارے میں اختلاف کیا لفی شک کی من ہو وہ لوگ ان کے تعلق سے شک اور شبحے میں ہے ماں لہم بحیمن علم اللہ طباء ابن ان کے پاس کوئی یقین علم نہیں ہے صرف اپنے گمان کی پیروی کرنا اپنے گمان کے مطابق کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا ہے عما قتل ہو اور یقینی طور پر انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا جو قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا جو یعنی یہودیوں کا عقیدہ نسوانیوں کا عقیدہ قادیانیوں کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور وہ کہتے ہیں کہ جو مسیح کا ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد ان کے غلام احمد قادیانی ہے وہ اپنے غلام احمد کو جس کو جس نے بدھ کا دعویٰ کیا اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ ہیں مسیح علیہ السلام من ذالب اور عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں مانتے کہ وہ مسیح معود ہیں جن کا جو ہے قرآن کے اندر بھی کہا گیا ہے اور حدیثوں کے اندر کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کو نہیں مانتے, کو نہیں مانتے. یہ لوگ غلام احمد کو مانتے یہ مسیح معود ہیں جن کا قرآن میں وعدہ کیا گیا یہی ہے مسیح معود اپنے غلام احمد کے بارے میں لوگ عقیدہ رکھتے جو جھوٹا اور کذاب تھا اور نبود کا دعویٰ کرنے والا تھا بل رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے یہ حای محل اصتہاد وکان اللہ عزیز الحکیمہ اور اللہ رب رب بڑا غالب اور بڑی حکمت والا بلرف اللّہ اس آیت کے اس جز کے اندر یہ دلیل موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا جو اپنی طرف اٹھا لیا ہے جس کا کہ اللہ کے لیے بلندی ہے کیونکہ اٹھنا نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا ہے اور نزول جو ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں اس کو اوپر اٹھا تو کیا کہتے ہیں اوپر اٹھائیے اس کو اور جب رکھنا ہو تو کیا کہتے ہیں نیچے اتاریے اس کو اتاریے نزول مانے ہوتا ہے اترنا کہتے ہیں اس کو نیچے رکھ نیچے اتار دیجئے اور جب کوئی چیز اوپر لے جا اس کو اوپر لے جاؤ اوپر اٹھاؤ اس کو سب نیچے پا پا پا پکڑتے ہیں مان کوئی بڑا میز ہے ٹیبل ہے سب پکڑ کر کے اوپر اٹھائیے اس کو اوپر اٹھاتے ہیں جب نیچے لانا ہوتا تو نیچے لے کر کیا اس کو کہتے تو اللہ نے فرم بل رفا اللہ علیہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تو اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ کو اوپر اٹھانے کی کیا ضرورت تھی اسے معلوم ہوا کہ اللہ رب العمین ہر جگہ نہیں ہے اللہ رب العمین اوپر ہے عرص پر جلوہ فروز ہے تو یہ قرآن کی جو یات ہے سور نسا کی آیت نمبر ایک سو ستاون پڑھی گئی ایک میں اللہ نے فرمایا بلرفا اللہ علیہ اللہ رب العلم ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے وہ کاملہ عزیزن حکیمہ اور اللہ ابامن غالب ہے اور حکمت والا ہے بڑی حکمت والا ہے تو دونوں آیتوں سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ ابامن ہر جگہ نہیں ہے اللہ ابامن اوپر ہے اور یہ دو آیتیں مسلم نے پیش کی تھی جو دونوں آیتیں عیصاء علیہ السلام سے متعلق ہیں اور دونوں میں اس بات کی واضح دلیل موجود ہے کہ اللہ من اوپر ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ کے بارے فرمایا کہ ہم تم کو اپنی طرف اٹھانے والے ہیں اور دوسری آیتیں فرمایا بلرفا اللہ علیہ بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے یعنی اوپر چلے گئے ہیں کون عیشا علیہ السلات و السلام یا اللہ نے جو بیان کیا اس پہلے کی جو ہے کی اس میں اللہ نے ایک بات بیان کی ہونے والا ہے لیکن اس میں اللہ نے کیا بیان کیا کی انہوں نے عیشا علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ رب الرامین ان کو اوپر اٹھا لیا ہے بات واضح ہوگی نا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ ابام کے ذات اوپر ہے اور عرش پر جلوہ افروز ہے یہی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ باقی جو آئے ہیں اگر آنے والی درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہم سب کے عقیدے کے در پیدا فرمائے اللہ ابام ہم سب کو صلب سالن کے عقید اور منحظ پر قائم رکھے اور ہر طرح کی بدعقیدگی سے اور شرک سے اور غلط باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین و بنا محمد والا علیہ و صاحب آج کل ہمارے علیکم السلام وبرکاتہ کیا خیریت سے ہیں ہمارے ارشد بھائی آج کل آتے نہیں ہم لوگوں کے پاس درس میں ارے اوپر اوپر کہہ رہا ہوں اور سب خیریت سے ہیں